فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد محمد ورسوله عما بعث فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاؤها وكل محتفة بدع وكل, وكل بدعة البلالة گردر لگین آ موتی ولا اللہ کی ہم دو فنا کے بعد یہ دو اور اس کے بعد کی آئے جو ماشاءاللہ نماز میں ہمارے امام صاحب نے پڑھی پہلی رقط میں صورت القح کی آخری آیات میں سے جس کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کتنا جال سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جن و انسان ہیں تو اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں تو ہم وہ چیز ہیں جو اپنے مقصد سے دور ہو گئی اور جب بھی پیشے جس مقصد کے لیے بنائی جائے اس پر پوری نہ اترے تو اسے ربزی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ عبادت کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا اور قرآن سکھانے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوط فرمایا اور وہ چلتا پھرتا قرآن سے ان کی زندگی کو سامنے رکھے بغیر اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ان سے اسلام لیا اور اسے اپنے اقوال اور اعمال سے کھول کر بیان کر دیا پھر یہ ان سے سیکھنے والوں نے آگے اور ان سے سیکھنے والوں نے آگے اور یہاں تک کہ ہم تک یہ منتقل ہوا جو کوئی اشوائے صحابہ کو چھوڑ کر رضوان اللہ علی مدمین سنت نبدی کو چھوڑ کر قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتا بلکہ وہ بھٹکا ہوا انسان تو ہمیں پیدا ہی قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا اس لیے کہ عبادت کا حق ادائی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص قرآن کو نہ سیکھے قرآن کی قدر و منزلت سے واپس نہ ہو آج امت میں تہتر فرقے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اور ان کی پیشن گوئی حق کو سچ اور میں کل ہاں سنار اللہ واخدہ سب کے لیے آگ کی وعید ہے آگ کا ڈراوا ہے سب آگ میں جا سکتے ہیں سوائے ایک اور وہ کون ہے ماں انا علیہ الجوم و جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمع کیونکہ رب الجلال علی کرام یہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اسلام کو اور قرآن کو آسان کر دیا ہے تو یقیناً یہ راستہ ڈھونڈنا اس سرکے یعنی اس جماعت کو پا لینا وہ مشکل نہیں ہونا چاہیے الرحمن الرحیم کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ کوشش کرنے والے کو آسانی سے مل جائے اس لیے فرمایا دینا جاہدو سینا لنا دینم جو کوئی ہماری میں کوشش کریں گے خلوص خلوصنیت کے ساتھ بھرپور کوشش کریں جا حد مشقت والی کوشش کو کہتے ہیں توانائیاں کھپائیں یہ مسئلہ ان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا پہلے وہ تو پورا کرنے کی سب کام دیکھے جائیں گے بعد میں ہوتے رہیں گے کچھ بھی نہ ہو نہ ہو یہ تو ہو جائے کیونکہ اللہ سے ملاقات یقینی ہے کتنے ہی آپ کے دوست آپ کے بزرگ آپ کے جاننے والے دنیا سے جا چکے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے بدترین سے بدترین کافر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا جب جانا ہی ہے اور اللہ کے ساتھ بہرحال ہمارا واسطہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ہم ہوں گے پھر کچھ نہ چھپایا جا سکے گا تو اس کا بندوبست سب سے پہلے ہونا چاہیے باقی سب کام بعد یقیناً لئے آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک نیتی کے ساتھ بھرپور کوشش کریں اسی لیے فرمایا کہ قرآن اس کے لیے رہنما ہے اس کے لیے باعث ہدایت ہے من الکما سما بہ ہوا صحیح جو کان لگائے اور دل کو گواہ کر کے سنے جو قرآن کو یوں ہی پڑھ دے کہ بس جیسے ایک عام کتاب پڑھ رہا ہے اس نے قرآن کہا قدا نہیں کیا اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن کے ساتھ جب تک دل لگے پڑھو اور جس وقت تمہارا دل نہیں لگ رہا اس طرح اللہ کا یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازن کیا جاتا تو وہ ریزا ریزا ہو جاتا یہ اتنی جلالت قدم نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ علم ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں جنہوں نے یہاں صحیح ایمانوں میں ایمان اپنا لیا جینا جنات موجودہ جنہوں نے ایمان حقیقی طور پر اختیار کیا یہاں تک کہ اعمال صالحہ کا رنگ ان پر چڑھ گیا کیونکہ ایمان اور عمل کو جدا نہیں کیا جا سکتا صرف صالحین سے ہمیں یہی ملتا صاحبہ طبیل اور تب تابین ابین محدثین اس پر جمع ہیں کہ ان ایمان قول و عمل ایمان قول و عمل کا نام ہے صرف ایمان کا دعوی اور بالکل عمل نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کم از کم اتنا عمل ہونا چاہیے کہ اسے اہل اسلام میں داخل کر دے اور اسے اہل خود سے جدا کر دے اگر اتنا عمل بھی نہیں ہے تو یہ مومن نہیں ہے اور لازمی اس کا الٹ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد ایمان داروں کا حمایتی ہو ایمان کے حق میں کھڑا ہونے والا ہو اسلام کے حق میں اور کفر کے حق میں وہ دشمن ہو صرف کے حق میں دشمن ہو براج کے حق میں دشمن ہو کم از کم یہ اس سے معلوم ہو جائے اس کے اعمال سے اگر یہ معلوم نہیں ہوتا وہ اپنی پہچان نہیں کرواتا تو وہ جس اللہ میں سے نہیں ان لا یہ کہ وہ اقرا کی حالت میں ہو یہ ممکن نہ ہو جان کے جانے کا یقین ہو عز کے کٹنے کا یقین ہو ہمیشہ دیل میں رہنے کا یقین ہو تب اللہ کے ہم ہاں معافی ورنہ معافی نہیں تو جو لوگ ایمان لائے وہ عام لوگ اور نیک آمال پر گاؤں گن ہو گئے یہ ایمان اتنا خالص تھا کہ دل میں ایسے طریقے سے اس نے ڈر پکڑی کہ فوراً یہ درخت تناور درخت بنا اس کے بردوبار اور پھول اور پھل ہر موسم میں نکلنے لگے اور خوشبو سے معاشرے کو اس نے بھر دیا ہر جگہ گواہی ہو گئی کہ یہ کون ہے پہچان ہونے لگی یہ کون ہے جب بت ٹوٹے تو لوگوں نے بے ساخ کہا پتہ یس گر ہوں یو ابراہیم ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ اس انداز سے کرتا گئی حرکت اس کے سوا کی ذکری ہو سکتی ابراہیم اس کا نام اب ابراہیم کے طریقے پر چلے علیہ سلاق وسلام کانت لنات الفر دوس موزودا خالی پیہا لا بنا آنہا لا ان کے لیے جنت الفرد ہوگی بہترین جنت وقت درمیانہ جنت کا وہ ٹکڑا جو سب سے آلہ ہے سب سے پوکھ ہے اور نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑا ہوں گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے سب سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں تو آزمائت کا خطرہ میں بھی ڈرتا ہوں آپ بھی ڈرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا آمین ہے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں خطروں سے معقول ہوں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے اور ہم موت کے وقت ان فرشتوں کو نہ دیکھ لیں جو ریشمی لباس لیے ہوئے آئیں اور پیار سے ہماری روح کو نکالیں پھر اسے خوشبو دار ریشمی لباسوں میں لپیٹ کر لے جائیں اچھے اچھے ناموں سے ہر آسمان پر اس کو استقبال دیا جائے تب تو یقین ہو گیا انشاءاللہ شاء تعالی آگے بھی اچھا ہے معاملہ اس وقت تک بہت خطرہ ہے لوٹنے والا خبیص ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اڈلی اور اس کی بہت بڑی فوج ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اس وقت میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ سب جو بالغ ہیں ایک ایک شیطان اور دو دو خریدتے ہیں قلم بند کرنے والے ہیں ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے بہت سارے اور ہیں ہمارے پاس اور فرشتوں کی تعداد نہ جانے کتنی لیے لا یعلم جنود جنی رب کا علم رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کون جانتا ہے وہی جانتا ہے اس میں لشکر ہے اس کے کہ اجازت دے دے واللہ یہ اسرائیل کیا ہے جو کلیما کی خاطر آگ برکھا رہا ہے کلیمہ پڑھنے والوں پر خبر نصیبوں کو پڑھنے میں کلیمہ بھی نہ ہو عقیدت نہ ہو عمل بھی نہ ہو اسے تو اسلام سے دکھنے ہے کیونکہ تو اسلام کا نام جہاں سے بھی لیا جائے ان کو مٹانا ہے وہ کون بھی ہو کیونکہ اس سے کیا غرب اصلا تو وہ دشمنی ان ایمان والوں کی کر رہا ہے جن کے ہاں قلمے کی سمجھ موجود ہے جن سے اسے خطرہ ہے اور اس کے بہانے وہ ادھر آنا چاہتا ہے نہ جانے اس کے پیچھے کون سی منصوبہ بندی یہ جو آگ برسائی جا رہی ہے اگر اللہ فرشتوں کو چھوڑ دے گے انہیں چھوڑیں گے ان کی ایسی ٹکا بیٹی کریں گے یہ بھی نہ آئے فرشتے میں اتنی خوب ہے مگر رب عظلجلال کرام کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوا کہ ہمارا امتحان لیا جائے اللہ ہمیں امتحان میں پورا کرنا عامر تو فرمایا ایسی جنت کے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی بھی دوسری طرف کسی اور طرف ان کی توجہ نہ جائے اپنے حالات کو بدلنا پسند نہ کریں گے دنیا بھرے گا جنت ایسی نعمت دل ہمیشہ ان میں لگا رہے گا اور سب سے بڑھ کر بتاؤں جنت میں کون سی نعمت ہے مفسرین نے بتایا احادیث نے اس کی تکلیف کی وہ ہے اللہ کا دیدار کون ہے جو اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جلد کے لیے ہر مومن ترستا ہے اور اسی طرح باقی انبیاء دیا اور رسول اور اللہ رب بولے جس کو دیکھنا واللہ اس سے بڑی نعمت کون لی اور اس کو اس طرح دیکھیں گے جنتی جس طرح چودھو رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے یا جس طرح سورج نظر آتا ہے جس کو کوئی بادل نہ ہو اللہ کو سورج اور چاند سے تشریح دینا حرام ہے لین سکم اسی اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہ اب سمی وہ اصمی البصیر ہے یہ مرا کو مرا سے نسبت اور مشابحت نہیں دی گئی یہ وہ دیکھنے کو مشابہت دی گئی ہے جس طرح تم کھلی آنکھ کو دیکھتے چاند کو کیا رات میں یا سورج کو دیکھتے جب کوئی بادل نہ ہو اس طرح اپنے رب کو جلال بلکرام کا دیدار ہوگا اور تمہیں کوئی صبح باقی نہ ہوگا کہ تم اپنے رب کو دیکھ لیں گے اور ہر شخص دیکھے گا کوئی بھیڑ نہ ہوگی کوئی مشکل نہ ہوگی ہر جگہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جنت کا متحد کرے آمیر کیونکہ بخش آزمائش کا ہے امتحان کا بہت سخت کتنا امت مسلم کو گھیر لیا گیا باری باری سب کو ختم کیا جا رہا ہے یہ خاموش بیٹھے کان لپیٹے ہوئے گزارا نہ ہوگا آ اسلام کا نام بھی مروا دے گا اور بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے مارے گئے اور ان کے پلے میں اسلام بھی نہ تھا ان کے پلے میں صرف تھا کپر تھا وجا تھی بے عملی تھی ان کے اماوا ان کی زندگی مغرب کی تھی کلمہ عرب کا تھا کیا اس عربی کلیمے کا فائدہ جبکہ اس کا اثر زندگی میں سنگا بھی نہ جا سکتا تھا بدنسیب اسلام کے لیے قتل ہے مگر یہود اب چھوڑے گا نہیں نصارہ چھوڑے گا نہیں معلوم یہ ہوتا ہے اللہ عالم کے شباب اچھا کہ شاید آخری واقعات برپا ہو رہے ہیں بہرحال اسلام کی نسل اسانیہ یقینی ہوئے. اور وہ دن دور میں ایک اسلام کا سورج طلوع ہو کر رہے گا ان شاء اللہ یہ تاقید کہتا ہوں اور اس کی خوشبو پھیل چکی ہے آج الحمد للہ قیادت میدان دعوت میں اور میدان کتاب میں سلفیوں کے ہاتھ میں ان لوگوں کے ہاتھ میں جو قرآن سنت کے علاوہ کسی چیز سے بات نہیں کرتے ہمارے امام مختلیم صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں وہی وہ ہو جائے ان کو صرف قرآن سنت سے بات کروں اور اللہ آپ کو بھی اس قدر دلیل کر دے کہ اگر میں کبھی اپنے راستے سے ہٹوں تو آپ مجھے درست کر دیں اور اسی طرح سے چاہیے کہ ہر بیان سننے والے اس کی مدد کرے اور وہ ان کی مدد کرے وہ ان کو راہ دکھائے اور جب وہ بھول جائے تو یہ جو چیز یاد ہے اس سے اس کی مدد کرے میں نے کہتا کہ احترام کو ہاتھ سے چھوڑ دے مگر یہ کوئی احترام نہیں ہے یہ تو کیا بتایا نہیں جائے آج کلے کی بنیاد پر قتل ہونے کی وجہ سے ایک بہت غلط فکر پڑ چکی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت وہ تو نہیں دیکھتا کون وہ تو کلمہ دیکھتا ملکرِ ہے بلکہ حدیث ہے قرآن کو بدلی کتاب ماننے والا ہے صحابہ کو ماننے والا ہے یا کافر کہنے والا ہے یا درخت پوجنے والا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے کہ قبر پوجنے والا ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے مار رہا ہے تم اس وقت بھی توہین خالص بیان کر کے مسلمانوں میں اختراق پیدا کرتے ہو ان کی جمعیت کو پارا پاڑا کرو اس وقت ایک دوسرے کے سینے سے لپٹ جاؤ اسلام کے نام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مقابلہ کرو یہ بہت بڑی گمراہی اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے اگر مرنے کا وقت قریب ہی آ گیا ہے تو پھر تو اور سنجیدہ ہو جانا چاہیے نہ جانے ہماری کس وقت باری آتی باری آنے والی ہے سستی باری آئے گی چھوڑے گا کسی کو نہیں اللہ قبار اکمت کی یہ نہ بدلنے والی سنت بھی ہے کہ وہ سب کا امتحان لیتا ہے مگر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا یہ بھی فکر نہ کیجیے اتنے بنا گھبرا جائے ہم سے بھاگ جائیں لا پلسم ص اللہ بوسا آحا اللہ بوسا زیادہ کسی پر تکلیف نہیں ڈالتا شاید ہمارے ایمان اس قابل نہیں ہے کبھی باری نہیں آئی ہم آزمائش مانگتے نہیں کہ مانگنی حرام ہے مگر اس کے لیے تیار کرنا یہ سنت نبز ہے واحد اللہ مستع منطبہ ہر قسم کی تیاری سب سے پہلے ایمان کی تیاری جسم کو مضبوط بنانا جفاقش بنانا عورتوں سب کو جفاک کرنا دیکھیں کیا حال ہے اس وقت لبنان میں عقیدہ ہو یا بد عقیدہ ہو سب کو سو نقل مکانی نہ جانے کن کن مسائل سے گزرنا پڑے گا کیا وہ کھارے کس طرح رات سوتی ہے کیسی زندگی گزرتی ہے اوبر سے آگ برس رہی ہے کوئی نہیں جو حمایت کرنے والا کوئی اسے ہندا اور بدماش نہیں کہتا کوئی ان سے بحث درد نہیں کہتا کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کہتا بے انصافی کی انتہا ہو گئی اور مسلم ہر روز انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے بھی کہا جاتا ہے کہ انصاف کہ یہ کوئی نہیں بولتا اور اگر اسلام والے خاموش رہے تو اللہ تبارت پہ کا نہیں چھوڑے گا اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ حتم المکان ہم حزب اللہ کا ساتھ دیں اور ایمان کی بنیاد پر سچی بات کریں حامد فرمایا میں لو کان البحر کلیمات و ابدو لنا دل اب لن تن فدا کلیمات و ابدو کہہ دو کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو یہ ختم ہو جائے گا تیرے رب کی صفات تیرے،, تیرے رب کی صناح اور حمد وہ ختم نہ ہوگی اس کا حق ادا نہ ہوگا اور فرمائے یہاں تک کہ بلا اجلنا بھی مسلم اگر اس طرح کے اور بھی باہر اور سمندر لا کر سیاہی بنا دیے جائیں تمام اختیار دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ تمام درخت جو ہیں وہ اقلام بن جائے کلمے بن جائیں تو تیر رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ معبود برحق ہے محبوبان باشلا کے پاس کچھ بھی نہیں صحیح رقص ہے آئیے اللہ کی ہم تو صنع کریں زبان کے ساتھ بھی اپنے عمل کے ساتھ وہ صرف زبان کے ساتھ حمد و صنع کو نہیں مانتا وہ عمل کے ساتھ بھی مانتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ کے کو جیسا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قل کل یو ہائی الا واحد فمن ربه عمل يشرك ربه احد. کہ میں برطر ہوں تمہارے جیسا یہ اعلان کر دو محمد صلی اللہ وسلم اعلان کر دو انما ان بسر میں بسر تمہاری طرح کا بشر. جیسے تم انسان میں بھی انسان میری طرف یہ وحی کیا جاتا ہے انما ان الہکم الاحو تمہارا الہ اللہ رب العزت کے سو ایک معبود ہے تمہارا یہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا پیغام اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے بس تو اب اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں لوگ کہتے ہیں تم ایک ہی بات بیان کرتے ہو اور تمہارے ممبر اور محراب سے اور کوئی بات نہیں بیان کی جاتی ہم کہتے ہیں جب تک لوگ یہ بات جو ہے اس کو نہ سمجھ لیں اور اس پر جم نہ جائیں اس بات کو بیان کیا جاتا رہے گا اور جس وقت لوگ جم جائیں گے اور اسے سمجھ لیں گے اور انہیں عزت مل جائے گی خلافت مل جائے گی پھر یہ بات پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گی کیونکہ اب یہ خلافت چن جائے گی تو اسی بات میں کمزور ہونے کی جاتی ہے یہی بات تو ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم یہی جو ہے جس کا دن اور رات ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں یہ کائنات کے ذرات تھی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سب اللہ کے تابے دار سورج سے پوچھ لیجیے چاند بتائے گا آپ کو زمین لے لے آسمان باتیں کرے گا ہوا بیان کرے گی واللہ ہر شیخ کائنات نے بتائے گی کہ وہ اللہ کی تابے داری میں لگے سب بہل اللہ آواز اگر کوئی سمجھنے والا ہو سننے والا ہو وہ سن کر سمجھ کر بیان کرنے والا ہو انسان کو یہاں خلق الانسان علامہ بیان انسان کو انسان بنایا پھر اسے بیان کی قوت کی سمجھے اور بیان کرے اس سے پہلے کیا ذکر کیا انسان کی پیدائش سے بھی پہلے علام قرآن اسے میں نے قرآن سکھایا کیونکہ اررحمان سورج نعمتوں کے ساتھ اور نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور اس نے سب سے بڑی نعمت کا ذکر سب سے پہلے ہوا وہ المن قرآن ہے قرآن سے بڑی تیز نعمت نہیں اور اس کو سکھانا نعمت نہیں اللہ نے اسے سکھایا اور اسے سیکھنا اور سکھانا آسان بنایا بالکد کرن القرآن الکر قرآن تو آسان ہے جو قرآن سے جڑ جائے گا ہر گمراہی سے بچ جائے گا اور سنت کی روشنی فرمایا کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی پل یا عمل عمل ان صالحہ وہ نیف عمل کرے بل یو شریک عبادت عبدی اور اپنے رب کی عبادت کرے تو اس میں اس کا شریک نہ ٹھہرایا کتنی مختصر نصیحت ہے کتنی جامع ہے؟ کوئی لمبا پروگرام نہیں دیا اللہ رب العزت نے آسان اور بالکل جامع بات بیان فرمائی پل عمل عمل الصالحہ نیک امال کرے اور نیک عمل کی کیا صفت ہے وہ عمل جو صرف اللہ کے کی لیے کیا جائے اور نبی کے طریقے پر ہو علیہ السلام وسلم بس یہ دو شرطیں مقبولیتیں تیسری کن شرطیں اللہ کے لیے ہو خالص اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا وسلم کے طریقے پر ہو اس وقت قیامت تک کے لیے محمد کا ثقہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ و وسلم جس خط پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوگی وہ نہیں جائے گا وہ کوڑے کی ٹوکری میں جائے گا وہ کیچڑ میں جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا بالکل وہ عمل بیکار ہے کہ خالیہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہوا عمل عمل علیہ صحہ عمل کرے بال شریک عبادت اور احادت اور کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے ریا بھی نہ ہو غیر کے لیے عمل نہ کرے کیونکہ اللہ سارے عمل کو چھوڑ دے گا اور کہے گا اسی جس کے لیے نے عمل کیا اور یہ بھی نہ ہو کہ اس میں شرک اکبر ہو کہ عمل کی بنیاد غیر اللہ کو راضی کرنا ہو کسی پیر فقیر کے لیے نگر و نیاز ہو رہی ہو کسی پیر فقیر کو خوش کرنے کے لیے وہ راتوں کو چن کاٹ رہا ہو کسی حاکم کی چاقری کے لیے اس حاکم سے میرے کام بنتے ہیں یہ حاکم دکھو میرے میرے کام آتا ہے اور اللہ کو مورجائے سارا تفیہ اس پر کرے یہاں تک کہ اگر یہ اس سے کفر میں بھی کام لے تو کفر میں بھی اس کے کام آئے گا صرف میں اس سے مدد لے تو صرف پھیلانے میں اور صرف کو قائم رکھنے میں بھی اس کا مددگار ہو تو پھر اس نے اللہ کو مکمل طور پر بھلا دیا اور لاکھ اللہ پر ایمان کے دعوے کرے اس کو اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ اس حد تک حاکم کی چاکری میں نہ جاتا میرے بھائیوں آج وقت ہے کہ ہم اپنے عمل کو سب سے پہلے صرف پاک کریں کس طرح پاک ہوگا وہ لمات سے صرف مجمل بات تو ہوگئی کہ صرف برائے جو مجمل بات بر بُرا ہے مگر کپ اور سر کی تفصیلات کیا ہے کہاں کہاں آج اس واقعہ میں جہاں ہم موجود ہے پایا جاتا ہے کن کن شکلوں میں بھیس بدل کر آتا ہے جب وہ بھی بدل کر آتا ہے تو غلطی خوردہ بڑے بڑے آئمہ بھی ہو جایا کرتے ہیں. اور سمجھنے کے لیے انہیں اپنے استاذوں کی ضرورت پڑتی ہے کیا عمر کو اپنے استاد کی ضرورت نہ پڑی رضی اللہ تعالیٰ جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا لوگ کون تھے کلما تو ہونے والے کیا اس وقت کوئی ہنسی بریلو شاہی مال کی قادری کاڈری فور بدری تھا ولہ کوئی بھی نہیں تھا سب محمدی تھے سب مسلمین تھے مغدین تھے جب زکات کا انکار کیا گیا تھا. ابو وکر کو دینے سے رضی اللہ و تعالی کوئی عقیدہ شامل نہ ہوا تھا گندا اسلام کا خالص عقیدہ کن سے سیکھا تھا صحابہ سے درمیان میں کوئی راغی بھی نہیں بڑا ہی راس آمال کن سے سیکھے روزہ رکھتے تھے ہاں اور اس کے بعد حج کرتے تھے ہاں سب آمال صدقہ وغیرہ فرض زکات کا انکار کر دیا اسٹیٹ کو جمع کرانے یہ نہیں کہا کہ زکات فرض نہیں کہا اسٹیٹ کو نہیں دیں گے سلطنت کو نہیں دیں گے اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے کیونکہ اللہ نے کہا خود من ام والد صدا اللہ نے صرف نبی محمد کو مخاطب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ لوگوں سے لے یعنی زکوۃ اکٹھی کر اور ان امکانوں میں خرچ کر اب ان کو جب مخاطب ہوا ہے اللہ تو اللہ نے خزاع تو نہیں کہا تم دونوں لوگ خزبو تو بھی کہا سارے لوگ تو یہ ابو بکر کی لیتے رضی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ سے انکار کیا عمر کو سمجھ نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ ان کا اے خلیفہ رسول کیسے ان سے جنگ کرو گے جو کلیم توحید پڑتے کیا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ یعنی نہیں کہا کہ جب لوگ کلیم توحید پڑ ازا قالو جب اسے منہ سے ادا کر دے آسا منہ منی بیما ہوں انہوں نے اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے محفوظ کر لیے اللہ بھی سوائے اس کلیمے کے حق سے تو پھر ابو بکر نے سمجھایا رضی اللہ کا اعلیٰ کہ اے میرے بھائی عمر جس طرح نماز اس کلمے کا حق ہے زکات بھی حق ہے جو ایک ڈھیر کا بچہ جو زکاط میں واجب بنتا ہے اس پر ابو بکر کو ادا نہیں کرے گا نہ ہوں میں ان سے ضرور کتاال کروں گا اور چھینوں گا ان سے وہ بچہ ڈھیر کا ابو بکر نے کتال کیا رضی اللہ کا عنہ اور ان کی عورتوں کو لانڈیا بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیے گویا انہیں مرتدین شمار کیا محمد بن عبد الوحاط رحم مح اللہ حکم المرتد میں انہیں مرتد لکھتے ہیں اور یہی وہ حکم لائے ہیں مختصر سیرت رسول میں ہا حد نے تعمیر انہیں مرتب قرار دیا اور اسی طرح ابو عبید قاسم بن سلام ایک سو چون سے لے کر دو سو چوبیس وی کے بزرگ ہیں بہت بڑے امام ہیں حدیث کے اور بڑے شاندار چوٹی کے آئمہ دیتے ہیں انہوں نے کتاب المان میں انہیں کھڑ کر کفار قرار دیا اور کہا بکر کا جہاد رضی اللہ تعالیٰ وہی تھا نبی السلم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی نے مکہ کے ساتھ کیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں میں سیکھنے پر پتا چلا نا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ انہیں اتحادی غلطی تھی کہ ابھی حکمی اسلام قانونی اسلام ان کا باقی ہے منافق کی طرح کا اسلام ابھی ان پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی وہ انہیں اچھا مسلمان نہیں ثابت کر رہے تھے ان کا تجزیہ نہیں کر رہے تھے ان کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بڑے بزرگان دین ہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس حرکت کے باوجود اے ابو بکر ابھی اسلام کے دائرے سے نکلے نہیں ہیں ابھی یہ کافر نہیں ہوئے تو ابو بکر نے ان کو کاطر قرار دیا ان کے ساتھ جہاد کیا جو میرے بھائیو اسلام سیکھیے توحید سیکھیے ایمان سیکھیے کفر پر سیکھیے کیا ہے اس کی تفصیلات سیکھیے جہاں جس بستی میں سکھائی گئی آج بچا بچہ جانتا ہے تفصیلات کو یہاں پر یہ چیزیں سکھائی نہیں گئی توحید الحاطمیہ کا بہت کم کو پتا ہے توحید اسماء اور کفاق تو یہاں پر بہت کم بیان کیا جاتا ہے یعنی کہ علماء کو معلوم نہیں علما تو بہت جانتے افسوس کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق رہے کہ ہم اپنے علماء کو بھی کریں اور علماء ہمیں درست کریں ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے تواسبل حق و تواسبل صبر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے کہ فرشتے ہمیں ریشمی لباس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استقبال کرتے ہوئے وصول کرنے عام موجود ہو اللہ مجھے ان میں سے کرے کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دیتے آمین اور سننے والوں کے لیے اللہ توقیق دے کہ اسی راستے پر جم جائیں آمین سن اس سلسلے میں کوئی سوال ہو کسی بھائی کا سمجھنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے آپ کے علاوہ آپ تو میرے سب بہت ملتے رہتے ہیں پیارے بھائی بعد میں بھی سوال کر سکتے ابھی بھائی سوال کریں جو ماشاءاللہ اللہ پہلے دفعہ آئے ہیں یا جو سوال کے لیے طلب رکھتے ہیں اور کم ملتے ہیں میرے ساتھ وہ سوال کریں ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے دعا یہی کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا اور آپ جیسے بدلوں سے دعا کو حضرت عمر نے کہا کہ میں فروغ صلی اللہ وسلم کے کہتا ہے اور لایا ہوں ہم آپ کو اللہ جباب سے چیز کہ ہم آپ کو لائیں دعا کردمی قرب سے نازلہ پڑھنی چاہیے آج اور اس میں نیت یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تو جماعت ہے اور یہاں پر بہت کثرت سے شیعہ ہیں لبنان میں مگر ان میں جو بھی موحدین ہیں اسلام پر ہیں جو, جو بھی شیعہ میں سے کوئی ایسا ہے جو سلیم الفطرت ہے شریف کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے معاف کریں اور جو مشرق ہے کہ اللہ ہم ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے الٹا ہمارے لیے بد دعا بن جائے گی ہمیں کیا مصیبت ہے کہ شراب جس سے روکتا ہے وہ خود کریں ہم اللہ سے زیادہ ترق کرنے والے نہیں تو ہم جب دعا کریں اس میں الفاظ ہی ہے اللہ مسلمین ول مومنات ون مسلمین ول مسلمات عامر ب الف بہین قلو بھی ادب بکا بدوب عامر تو ہم نے سب مسلمین کا نام لیے اگر کوئی ان میں شامل نہیں ہے تو بد نصیب ہے کہ کلمہ بھی پڑا اعمال بھی کیے بم سے بھی مرا تخت بھی برداشت کی اور پھر بھی اللہ کے ہاں کچھ نہ ملا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں اللہ ہمیں ان لکھنا کرے حزب معروف ہے ایشیا کی جماعت اور بدترین شیا کی جماعت ان میں اکثر جو ہے گندے نتیجے کے لوگ اس کے باوجود اصل حملہ اسلام اور مسلمین پر ہے اس میں قبول تنازعہ پڑھنا ہمارے لیے اہم ضروری ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی پڑھتے رہیں صبح کی نماز کے وقت پڑھ ہیں تاکہ لوگ اتنے نہ اکتا جائیں کہ ان کا دعا کرنے میں توجہ نہ رہے وہ کہیں کہ کیا مانی سب روز دیر کر دیتے انہوں سے ناظلہ بھی مختصر پڑے عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی پر یہی الفاظ ہیں اور اس کے بعد کو فاطلی پر دعا ضرور کرنی چاہیے دعا سے بڑھ کر اور کیا ہم کر سکتے ہیں فی الحال تو ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں دعا ہم اور ہمدردی اور کرنا ان یہ سب عبادت ہے اور اللہ کے ہاں تاجر ملے گا ہمیں تو سیز پہنچنا چاہیے وہاں کے بمبوں پر میزائلوں کا میں جانے کتنے مسلمین ہیں جو صحیح عقیدہ وہ وہاں مر رہے اور کتنے وہ ہیں جو شیعہ میں ہے اور ہو سکتا ہے تو ایسا شخص جو سلیم الفطرت ہو اور ہاتھ ڈھونڈتا اسے حق ملتا نہ ہو وہ تو امریکیوں تک میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اسلام لانے کا ارادہ کر چکا ہو مگر ابھی ظاہر نہ کیا ہو کہ اسے گولی ختم کر دے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے ہم تو ظاہر کے مقلف ہیں ظاہر خراب ہے دلہ اس واسطے ہم شرق کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ مومنوں کو مسلموں کو بخش دے حامد Yes.